قریبن حرتبو تمیمہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ قبیلہ بلحجیم کے ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسائے اور سوال کیا ایلا ما تدعو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس چیز کی طرف بلاتے ہیں کیا دعوت ہے آپ کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادو الا وحدہ میں تنہا ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں کہ اللہ وحدہ اللہ شریک کی طرف بلاتا ہوں الذي ان مَق در ف داؤ تہو کا وہ اللہ کہ جب تجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تو اس سے دعا کرتا ہے اور تیری وہ تکلیف دور کر دیتا ہے وہ الدی ان غلل طبی اردن قفرن رد ردعلق اور وہ جب تو کسی بیابان علاقے میں بیابان زمین میں کھو جاتا ہے تو تو اللہ کو پکارتا ہے تو اسے پکارتا ہے تو وہ تیری سواری تجھے واپس کر دیتا ہے تو سواری جب کھو بیٹھتا ہے تو اس سے دعا کرتا ہے وہ سواری تجھے واپس کر دیتا ہے والذی ان اصابت کا صنعت ان فداؤتہ اور وہ کہ جب تجھے قاہت کا سامنا ہوتا ہے تو تو اس سے دعا کرتا ہے اور وہ تیرے لیے کھیتی اگاتا ہے یہ حدیث مبارکہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کئی اسپاق ہیں اس کے اندر سب سے پہلا سبق تو یہ کہ ایک عام فرد کو دعوت دینے کا اسلوب اور کتنا خوبصورت اسلوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا اور اس کو کسی پیچیدہ فلسفے میں اور کسی مشکل علم الکلام میں نہیں پھنسایا بلکہ اس کے سامنے بالکل عام فہم انداز میں اس کی ضرورتوں سے جوڑتے ہوئے اور اس کی حاجتوں سے جوڑتے ہوئے اور ان مقامات کی نشاندہی کرتے ہوئے جہاں اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آتا اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف جو ہے وہ اس کے سامنے مختصر جملوں کے اندر پہنچا دیا تو, تو اتنا خوبصورت اور اتنا دل پہ اثر کرنے والا کہ وہ دو تین جملے ہیں لیکن وہ اس ذات کی محبت اور انسان کی محتاجی اس ذات کی طرف جو ہے وہ دل کے اندر اتار دیتے ہیں تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب دعوت ہے جس میں ہر دائی کے لیے ہر دعوت کے مقام پہ فائز فرد کے لیے ہر عالم کے لیے ہر خطیب کے لیے آداب اور تربیت جو ہے وہ موجود ہے کہ دعوت فرد کی سطح کی مناسبت سے اس کو دی جاتی ہے اور الفاظ ایسے چنے جاتے ہیں کہ جو دل میں کھب جانے والے ہوں اور اثر کرنے والے ہوں اور بالخصوص جب عوام الناس سے خطاب ہو تو اس کے اندر اس کی رعایت کرنا کہ عقل سے زیادہ دل کو متوجہ کرنا اور دل کو اپیل کرنا تو یہ جو عقلی صلاحیتیں یہ خواص کے پاس ہوتی ہیں جب ان سے خطاب ہو تو وہاں پہ عقلی پہلو کو بھی اور دلائل کو بھی تفصیل سے کھول کے بیان کرنا دوسرا سبق جو اس کے اندر ملتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالی کا تنہا اس لائق ہونا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارا جائے دعائیں اسی سے کی جائیں مشکل میں اور حاجت کے وقت میں اسی کی طرف رجوع کیا جائے اسی کے سامنے دستے سوال جو ہے وہ دراز کیا جائے تو اللہ نے انسان کو ایک تکریم بخشی ہے اللہ فرماتے ہیں و القد کرمن بنی آدم یقیناً ہم نے بنی آدم کو تکریم بخشی یعنی اس کو عزت دی تو آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو جو عزت بخشی گئی اس کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھولی پھیلانے والے نہ ہوں وہ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے اپنی پیشانی ٹکانے والے نہ ہوں وہ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے دستے سوال جو ہے وہ بلند کرنے والے نہ ہوں ان کے یہ سارے تعلق یہ ذلت کے خوشو کے عبادت کے سوال کے یہ سارے تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہی خاص ہوں اور دوسری تو جس طرح یہ انسان کی کرامت کا تقاضا ہے کہ اس کا ہاتھ کسی اور کے سامنے نہ اٹھے اور اس کی جھولی کسی اور کے سامنے نہ پھیلے اسی طرح یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق بھی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارا جائے کسی اور سے دعا نہ کی جائے اور جو دعا میں شریک کرتا ہے یقیناً وہ اللہ کے ساتھ شرک کا مرتکب ہوتا ہے اور اللہ کی جو خاص ترین صفات ہیں جو اللہی کے ساتھ خاص ہیں اس میں شرک کا مرتکب ہوتا ہے تو دعا ایسی چیز ہے جس کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بار بار بلاتے ہیں ابھارتے ہیں اور اس تقید کے ساتھ یا اس قید کے ساتھ کہ مجھ ہی سے مانگو تو اللہ سبحانہ اللہ فرماتے ہیں کہ بقرہ میں اس طرح آتا ہے کہ و اضاء اللہ کا عبادی انّی قریب کہ جواب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے کہ انی قریب کہ میں بہت قریب ہوں اجیب ادا و تدا دانی جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں اس کا جواب دیتا ہوں فل لی بس وہ مجھ سے ہی سوال کریں میری ہی طرف آئیں جواب مانگنے کے لیے حاجتیں مانگنے کے لیے وَلْيُؤْمِنُوا امینو بی اور مجھ ہی پر ایمان رکھیں یعنی مجھے پر ان ذات و صفات کے ساتھ ایمان لے کے آئیں جن کے ایمان لانے کا میں نے جس طرح ایمان لانے کا میں نے حکم دیا ہے لحم يَرْشُدُونَ شاید کہ وہ اس طرح رشت کے راستے پہ آ جائیں ہدایت پہ آ جائیں تو اللہ کی طرف رجوع کرنا اللہ ہی کی سے سوال کرنا اسی طرح اللہ فرمات ادونی استجب اللہ کو مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا یقیناً وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر اختیار کرتے ہیں یعنی میری عبادت سے تکبر کے تحت منھ پھیرتے ہیں میں ان کو جہنم میں ذلیل کر کے داخل کروں گا تو گویا دعا عبادت ہے اور جو اس دعا سے اللہ کے سے منھ پھیرتے ہوئے یا اللہ سے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے اس کو بھی اللہ صاحب تعالیٰ وعید سنا رہے ہیں اور جو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے دعائیں کرنے لگتا ہے اس کو بھی وعید سنا رہے ہیں تو یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ ہی سے دعا کی جائے اللہ ہی سے مدد مانگی جائے تو ایک طرف یہ انسان کی تقریم کا تقاضا ہے دوسری طرف یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اللہ ہی کے سامنے سوال کے لیے ہاتھ اٹھائے جائیں اور تیسرا ویسے بھی اللہ کے سوا کوئی قادر ہی نہیں ہے کہ جو انسان کی ضرورتیں یوں پوری کرے اور جو ما فوق الفطر اسباب کے ذریعے سے انسان کی مدد کرنے پہ قادر ہو تو کوئی بڑے سے بڑا اور نیک سے نیک اور سالے سے سالے انسان بھی دعا کا جواب دینے پہ قدرت نہیں رکھتا انسان اپنی ضرورتوں کے لیے خود محتاج ہے کسی اور کی ضرورت کیسے پوری کر سکتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالی بے بسی کا عالم جو ہے وہ اسی طرح بتاتے ہیں کہ ایک مکھی تک توڑانے کے قابل نہیں ہے یہ معبود جن کی طرف یہ سوال کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کیوں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں وہ مردہ ہوں تو وہ ویسے اب اللہ کے سبرد ان کے عمل کا وقت ختم ہو چکا ہے اور وہ زندہ ہوں اور دنیا کے اندر موجود ہوں تب بھی وہ اپنی ضرورت کے لیے رب کے محتاج ہیں ان سے کیوں سوال کیا جائے تو اللہ سے اور تنہا اللہ ہی سے سوال کیا جائے وہ اللہ ہی ہے کہ جو انسان کو یہ ساری چیزیں جو اس حدیث میں ذکر ہوئیں اور جو اس کے علاوہ اشیاء ہیں وہ فراہم کرتا ہے حدیث میں جن چیزوں کا ذکر آیا وہ یہ کہ انسان کو مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ ہے جو اس مصیبت کو دور فرماتے ہیں چاہے اسباب اس کے لیے کوئی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ مسخر کریں اسی طرح انسان گم ہو جائے اس کی سواری کسی بیابان میں یہ کسی عامی بدو کے لیے اس کی زندگی کی شہ سب سے جیتی جاگتی اور خطرناک مثالوں میں سے اس لیے کہ صحرا کے اندر کوئی درخت نہیں ہوتا جس کے ساتھ اپنے آپ, س... آپ اپنی سواری کو باندھ سکتے ہیں بالعموم لق و تک صحرا ہوتے ہیں جس کے اندر اس سواری کو روکنے کا یہی ذریعہ ہوتا ہے کہ اس کے ٹانگوں کو باندھ دیا جائے آپس میں تو تاکہ وہ بہت دور تک نہ جائے تو انسان سوئے صبح اٹھے تو اس کا پورا پورا امکان ہوتا ہے کہ اس کا جانور بھٹک کر کافی دور چلا گیا ہے تو تو ایسے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوتا کہ جو بچانے کی اور قدرت رکھتا ہے اور اگر سواری نہ میسر آئے تو سیرا میں موت کے سوا کوئی انجام نہیں ہوتا تو اللہ ہی ہے کہ جو اس موقع پہ مدد فرماتے ہیں اور اسی طرح قہت سالی اللہ کے سوا کوئی نہیں دور فرماتا ان سب امور کے لیے اس کو عبادت سمجھ کے اللہ کی طرف رجوع کیا جائے اسی طرح قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہ دعا آتی ہے اور نہایت خوبصورت دعا ہے جو انسان کی محتاجی کا نقشہ کھینچتی ہے کہ انسان کس حد تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا محتاج ہے اگر اس کو احساس ہو اگر اسباب پہ نگاہ ہوں گے صرف تو پھر تو وہ یہی سمجھے گا کہ وہ مستغنی ہے اللہ سبحان تعالیٰ سے لیکن اگر وہ مسبب الاسباب پہ نگاہ رکھتا ہے تو قرآن کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے الذي خلقنی فہو یہ ددین کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جس نے مجھے یا میں تمام معبودوں کو چھوڑ کے اس صرف اس ایک رب کو پکاروں گا کون الدی خلقنی فہوِ یہ جس نے مجھے پیدا کیا تخلیق کیا اور وہی مجھے ہدایت دیتا ہے و الدی یوتعمنی اور وہی جو مجھے کھلاتا ہے اور جو مجھے پلاتا ہے وہ اضاء مرتو فہو یشفین میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے والذی یمی ثم یحیین یین وہ جو مجھے موت دے گا اور وہی پھر دوبارہ زندہ کرے گا والذی اطمہ ان یغفر علی خطی عطیوم الدین اور وہ کہ جس سے مجھے امید ہے کہ وہ قیامت کے دن میری خطائیں معاف کر دے گا تو دنیا کی سلے کے آخرت تک ہر قدم پہ محتاجی سے بھرپور ہے کہ بندہ کس طرح بحتاج اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ کھاتا تو وہ بھی اللہ کے دینے سے پیتا وہ بھی اللہ کے دینے سے مریض ہو جائے شفا اللہ کے دینے سے موت اور زندگی اللہ کے دینے سے تخلیق دنیا میں پہلی بار آنا اللہ کے دینے سے ہدایت یعنی سیدھے رستے کے اوپر قائم ہونا چلنا اور قائم رہنا اللہ کی توفیق سے اور یہاں تک کہ پھر جو سب سے اہم چیز ہے کہ قیامت کے دن مغفرت یہ ایسی چیز ہے کہ کوئی دعویٰ کر بھی نہیں سکتا کوئی بشر نہیں دعویٰ کر سکتا کوئی مخلوق نہیں دعویٰ کر سکتی کہ وہ معاف کرنے کی قدرت رکھتی ہے مغفرت کی قدرت رکھتے ہیں مغفرت چیز ایسی ہے کہ جو اللہ کی سوا کسی کی ہے نہیں اللہ کی سوا کسی کی نے دعویٰ بھی نہیں کیا اس کا کہ یہ میری ہے تو وہ میدان ہی بلا مقابل اس کا اور اللہ کی ربوبیت کے بعض پہلووں میں اللہ کی حاکمیت کے پہلووں میں شرکت کے دعوے ہوئے لیکن مغفرت کے پہلو میں کوئی شریک نہیں اس لیے کہ وہ اللہ اور صرف اللہ ہی کا میدان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرے انسان کو تو یہ سب چیزوں میں انسان اپنی تخلیق سے لے کے اپنی موت کے بعد کی اگلی زندگی اور اس میں مغفرت ان سب امور کے لیے اپنے رب کا محتاج ہے تو پیارے بھائیوں یہ اس فقر کا احساس ہونا کہ ہم لوگ کس حد تک قدم قدم پہ سانس سانس پہ لمحے لمحے پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کی رحمت کے اللہ کی مدد کے اللہ کی معاونت کے اللہ کی نصرت کے محتاج ہیں اور اللہ کی رحمتیں ساتھ نہ ہوں تو لمحہ بھر بھی زندگی گزارنا دشوار ہو جاتا ہے دلوں کے سکون برباد ہو جاتے ہیں اور ساری زندگی کا نظام جو ہے وہ تلپٹ ہو جاتا ہے تو اس فقر کے ساتھ اللہ سے یہ ساری دعائیں کرتے ہیں انبیاء کی دعائیں آپ قرآن میں دیکھیں تو انسان حیران ہوتا ہے کہ کیسی عجیب عاجزی ہے ان دعاؤں کے اندر وہ دعا بھی جو ذکر کی کہ ربی بھی اِنّی دما انزلتا الیہ من خیر الفقیر امرے رب میں اس خیر کا اس بھلائی کا فقیر ہوں جو تو میری طرف نازل کرے تو چھوٹا سا جملہ ہے لیکن اس جملے میں انسان کا اپنے رب سے جو تعلق ہے اس کا پوری تصویر منظر سامنے آ جاتا ہے کہ خیر دینے والی ذات وہ ہے اور ہم خیر کے طلبگار ہیں ہماری زندگی اس میں ہے کہ ہمیں خیر ملے وہ دنیا کی خیر ہو وہ آخرت کی خیر ہو ہر قسم کی بھلائی تو اس کے خزانے اس کے ہاتھ میں اور ہم کیا ہیں بس فقیر ہم اس اس کے سامنے جھولی پھیلا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ سے یہ تعلق بنانا اس کو عبادت سمجھنا دعا کو اور اس کا اہتمام کرنا اس کو ہتھیار کے طور پہ ساتھ لینا اور جیسا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگنا تو ایسا اللہ کی طرف دھیان ہو ایسا اللہ کے سامنے اپنے فقر کا احساس ہو اگر تسمے کے لیے اللہ کی طرف رجوع ہے تو پیارے بھائیوں جب اس سے بڑے امور ہوں جو انسان اپنی زندگی کے لیے منصوبے طے کر رہا ہو اپنے بچوں کے لیے چیزیں طے کر رہا ہو اپنے خاندان کے حوالے سے چیزیں سوچ رہا ہو جہاد کے لیے مختلف منصوبہ بندیاں کر رہا ہو تو سالوں کے منصوبے بن رہے ہوں اور اس میں اللہ سے سوال نہ ہو ایسا استغنا یقیناً اللہ کو پسند نہیں تو اللہ سے قدم قدم پہ انسان پوچھتا ہو مانگتا ہو مدد لیتا ہو اور عجیب اللہ کی رحمت کا معاملہ ہے کہ فائدہ بھی ہمارا چیز بھی ہم اپنی ضرورت کی مانگ رہے ہیں اور اس پہ مانگنے پہ بھی ثواب مل رہا ہے یعنی اس سے بڑی اور رحمت کی کیا چیز ہو سکتی ہے کہ اگر اور کچھ بھی نہ ہو دعا کے نتیجے میں بس یہی چیز ہو کہ دعا سے ثواب ملتا ہے تو یہ خود بھی بہت بڑا حاصل ہے تو ہم مانگتے بھی ہیں اللہ سے اور وہ عجیب رحیم رب ہے کہ اس مانگنے پہ بھی خوش بھی ہوتا ہے رضا بھی دیتا ہے اپنی اجر بھی دیتا ہے ثواب بھی ملتا ہے تو یہ تنہائی بہت بڑا حاصل ہے اس دعا کا اور مزید یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس طرح آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں جو ہاتھ اٹھ جائے ایک دفعہ تو اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا فرماتے ہیں کہ اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹائیں تو ضرور کچھ نہ کچھ لے کے واپس لوٹاتے ہیں چاہے وہ دعا جو اس نے مانگی ہو وہ قبول ہو جائے اور چاہے اس سے بہتر یا اس کے متبادل کے طور پہ اللہ تعالیٰ کوئی اور خیر اس کو عطا فرما دیں کسی اور شر سے اس کا تحفظ فرمائیں یا آخرت کے لیے بچا کے رکھ لیں اور وہاں اجر و ثواب اس کے لیے اس دعا کے بدلے محفوظ رہے ہر طرح خیر کا تعلق ہے تو ہم کثرت سے اللہ کے سامنے اپنے اس فقر کا استحصار بھی رکھیں ذہنوں میں اس کو تازہ بھی رکھیں اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو اللہ نے نقشہ کھینچا قرآن میں کہ یت قرون اللّہ قیام و اقودم عالیہ کھڑے بیٹھے لیٹے صرف مخصوص حالتوں میں نماز کے وقت ہی نماز کے بعد ہی نہیں بلکہ اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے جب خیال آئے تو اللہ سے سوال کر لینا کچھ بھی نہیں تو بندہ منہ سے استفر اللہ نکالتا ہے یہ بھی ایک سوال ہے یعنی میں اللہ اللہ تصے مغفرت طلب کرتا ہوں تو تو یہ سوال کرتے رہنا چھوٹی چھوٹی دعائیں زبان کے اوپر جاری رکھنا یہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال ہیں اور یہ ہی آخرت میں نجات دلانے والے اعمال ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی عظمت کا ادراک دے دے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ان ہمیں بطور مخلوق اپنے بارے میں اپنے فخر کا احساس دے دیں اور اس کو ذہنوں میں تازہ رکھنے کی توفیق دیں صبح اللہ کا شدید اللہ اللہ اللہ طب و سلّہ